ومن اشترى او او, اتذنه ثم باعه أو لم سبق میں ہم نے بیع مرابحہ اور تولیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بیع مرابحہ کس, کے, کس سے کہتے ہیں جس کے اندر گزشتہ قیمت بتلا کر چیز کو بیچا جائے بھائی یا نفع بتلا کر چیز کو بیچا جائے جب نفع بتلا دیا تو بھی کیا معلوم ہو جائے گا گزشتہ قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا نفع کما رہا ہوں بھائی اس میں اور بے تو وہ ہے جس کے اندر جس قیمت پر چیز خریدی تھی اسی قیمت پر اسے فروخت کیا جائے اور ساتھ اسے بتلایا بھی جائے بھائی بائے مشتری کو صورت سمجھ میں آگے اسے بتلانا ضروری کہ میں اس میں کوئی نفع نہیں کما رہا جب یہ کہہ دیا تو معلوم ہوا جتنے کی خریدی تھی اتنے ہی کی دیر آئی بتلا دیتا ہے بھائی میں نے بھی پانچ سو کی خریدی تھی اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں پانچ سو کی تو دیکھو پتہ معلوم ہوا نفا نہیں کما رہا اسے بہت لیا کہتے ہیں بھائی جی اور میں نے بتلایا تھا اس کے اندر جو جو ہے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے بھائی اس لیے مثلی وہ چیزیں ہیں جن کا مسل ملتا ہے تو ایک چیز آپ نے مثلی کے عوض میں خریدی ہے اس کو آگے بھی اب اسی کے برابر میں یا اس کے نفے کے ساتھ بیچنا چاہیں تو دوسرا بھی کیا کرے گا کہیں سے مثلی حاصل کر کے آپ کو دے دے گا اور آپ سے خرید لے گا اور اگر آپ نے کس کے عوض میں وہ چیز خریدی ہے زوات القیم کے بدلے تو پھر زوات القیم میں تو مثل نہیں ملتا مولانا تو پھر آگے کیسے بیچیں گے اسی کے مثل کے ساتھ تو آگے بیچنا پھر ممکن ہی نہ رہے گا اسی کے مثل کے ساتھ اور کچھ چیزیں بتلائی تھیں جن کو افراسل المال کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے بھائی یعنی تاجروں کے عرف میں جن چیزوں کو خرچے میں ملایا جاتا ہے ان خرچوں کو بھی ساتھ ملا سکتا ہے لیکن پھر یوں نہ کہے بے تولیہ کرتے ہوئے یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے اور اتنے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں بلکہ یوں کو اتنے میں مجھے پڑی ہے اور اتنے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں یا بے مرابحہ میں کہے گا اتنے میں مجھے پڑی ہے اور میں اتنے نفے کے ساتھ آپ کو بیچ رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر بیع مرابحہ اور تولیہ میں خیانت کا پتہ چل جائے بھائی تو یہاں تین مذاہب بیان ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بیع مرابحہ میں خیانت کا پتہ چلے تو مشتری کو خیار ہے چاہے تو پورے پیسوں میں رکھے چیز اور چاہے تو کیا کر دے اسے لوٹا دے اس لیے کہ مرابحہ کہتے تھے نفع کے ساتھ چیز کو بیچنا اور یہاں بھی نفع ہی کے ساتھ اب بھی مرابحہ صورتاً باقی ہے اگرچہ نفع بڑھ گیا بھائی اس نے کہا تو یہ تھا کہ میں ہزار کی لایا ہوں اور آپ کو پندرہ سو کی دے رہا ہوں لیکن بعد میں پتا چلا وہ کتنے کی لایا تھا آٹھ سو کی لایا تھا تو مرابحہ تو اب بھی ہے مولانا مرابحہ کس کو کہتے تھے مثل کے ساتھ ساتھ نفے کے زیادتی بھی ہو تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی وہ آٹھ سو وہی مثر البتہ نفع بڑھ گیا بتایا اس نے پانچ سو تھا اور ہوا کتنا ہے سات سو بھائی تو مشتری کو اختیار ہے چیز لینی ہے تو پندرہ سو ہی میں نہیں لینی تو واپس کر دو اور اگر بے سولیہ کے اندر خیانت کا پتہ چل جائے مثلا اس نے کہا میں ہزار کی لایا ہوں اور آپ کو ہزار کی دے رہا ہوں اور پتہ لگا اس نے آٹھ سو کی خریدی تھی تو اب اس نے جو خیانت کی ہے جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کو ختم کر دیا جائے گا بھائی اور وہ اسے نہیں دی جائے گی یا اسے کو دے چکا ہے تو واپس لے لی جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اس لیے کہ یہاں پر بھائی وہاں پہ اختیار دیا تھا پورے پیسوں میں لینی پڑے گی یا چھوڑ دو یہاں پورے پیسوں میں اگر لینے کا ہم اسے اختیار دیتے ہیں یا لینی ہے تو پورے پیسوں میں لو یا چھوڑنی ہے تو چھوڑ دو تو اگر پورے پیسوں میں لو تو اب آپ بتائیے مولانا بے تولیہ رہی بے تولیہ تو رہی نہیں بے تولیہ تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے میں لایا ہو اتنے ہی میں آگے دے بھائی اور یہاں تو نفع بھی ساتھ مل گیا ہے تو لہٰذا بیر تولی کی صورت ہی باقی نہیں رہتی بھائی لہذا یہاں اب اختیار نہیں دیا بلکہ کیا حکم لگا دیا گیا سمن میں کمی کی جائے گی بھائی جبکہ ہم ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ بیر مرابحہ اور تولیہ دونوں کے اندر کمی کی جائے گی بھائی وہ خیال نہیں دیتے بھائی کمی کی جائے گی جو خیانت ہے اور میں نے بتلایا تھا کے مرابحہ کے اندر کیا کیا جائے گا رسول مال کے اندر بھی کمی کی جائے گی اور اس پر جو نفع کما رہا ہے اس میں بھی اسی کے بقدر کمی کی جائے گی مثلا دیکھو اس نے ہزار کی چیز آپ کہتا ہے میں ہزار کی لایا تھا اور آپ کو پندرہ سو کی بیچ رہا ہوں بعد میں پتا چلا وہ کتنے کی لایا ہے آٹھ سو کی آٹھ سو کی تو یہ اصل کے اندر دو سو روپئے کی کمی کی جائے گی بھائی کیونکہ لایا وہ آٹھ سو کی اور آپ کو تو اس میں دو سو کی کمی اس میں ہو جائے گی اور دیکھو تو ہزار اس نے بتلایا کیا تھا ہزار کی لایا ہوں اور کتنے کی دے رہا ہوں آپ کو پندرہ, پندرہ سو کی معلوم ہوا ہر سو روپے پر وہ کتنا نفع کما رہا ہے پچاس روپے تو اصل میں ہم نے کتنی کمی کی دو سو روپئے کی تو ساتھ ہی دو سو ایک تو اس دو سو پر جو نفع وہ کما رہا ہے اس کی بھی کمی کر دی جائے گی تو ایک سو پر, پر پچاس ہے تو دو پر کتنا نفا ہوا سو روپیہ تو یہ بھی کم کر دیا جائے گا تو گویر تین سو روپے کل کم ہو جائیں گے دو سو وہ راسل مال کے اور سو روپے نفے کا تو تین سو کم ہوئے تو کتنے میں وہ چیز لے لی جائے گی اس سے بارہ سو میں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اختیار دیا جائے گا بیر مرابحہ میں بھی اور سولیہ میں بھی اس کے بعد ایک ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ کوئی شخص جب منقولی چیز خریدے تو قبل القبض اس کو آگے بیچنا جائز نہیں بھائی جب بیچنا جائز نہیں ہاں منقولی کوئی بھی چیز ہو جب خرید لے گا تو جب تک قبضہ نہ کرے آگے اس کو بیچنا صحیح صورت میں نے بتلائی تھی مثلاً ایک گاڑی میں نے آپ سے خریدی ابھی آپ نے میرے حوالے نہیں کی بھائی چونکہ لیکن بے ہوتے ہی میں مالک بن گیا ہوں تو میں آگے اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اس طرح کی یہ گاڑی میرے پاس ہے وہ میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں تو درست نہیں مولانا بلکہ کیا ضروری ہے کہ پہلے میں اس پر قبضہ کروں اور پھر اس کے بعد اسے آگے بیچوں بھئی بھئی کیا وجہ ہے قبضے سے پہلے اس کو بیچنا کیوں نہیں صحیح وجہ یہ مولانا کہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ تک پہنچی نہ اور پہلے کیا ہو جائے ہلاک اور منقولی چیزیں ہلاک ہوتی رہتی ہیں مولانا سمجھا, کسی بھی آفت سے کسی بھی وجہ سے وہ خراب ہو جائے کرتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں نے تو آگے بیچ دیا مالانا ابھی قبضہ نہیں کیا تھا اور آگے بیچ دیا اور ہو سکتا ہے ابھی وہ گاڑی آپ میرے حوالے آپ نے نہ کی ہو آپ ہی کے پاس وہ گاڑی کیا ہو جائے حالات ہو جائے ختم ہو گئی کسی سبب سے مسئلہ ایکسیڈنٹ ہوا کچھ ہو گیا گاڑی ختم ہو گئی بھائی اب دیکھو اگلے جس شخص کو میں نے فروخت کی تھی اس کے ساتھ فس کا دھوکہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ بیچارہ تو مطمئن ہو گیا تھا کہ میں چیز خرید چکا ہوں لیکن اب اس کو پتا لگا کہ چیز تو کیا ہوا بے کے پاس تھی نہیں اس نے مجھے بیچ دی تھی اور وہ اس کو ملنے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس بیچارے کو کیا ہوا نقصان ہوا تو چونکہ اس بی کے اندر بے کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہے لہذا اس کی اجازت ہاں <تصف> جب چیز پر قبضہ کر لے اب آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں مولانا لیکن زمین جائیداد غیر منقولی چیز جو ہے کھیت فصل کھیت ہے آ آ زمین ہے اور کوٹھی ہے گھر ہے باغ ہے یہ غیر منقولی چیزیں ہیں ان میں قبل القبض بھی کیا کیا جا سکتا ہے بیچا جا سکتا ہے بھائی بے ہوتے ہی آپ مالک بن گئے ابھی قبضہ آپ کو نہیں ملا آپ اس کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں ہمارا نا فروخت کر سکتے ہیں وجہ یہ اس لیے کہ غیر منقولی چیز کے اندر حالات نہایت نادر ہے نہایت کیا ہے نادر ہے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین وغیرہ ہلاک ہو جائے تو کہتے ہیں منیش ترکل صورت مسئلہ یہ, یہ مسئلہ خصوصا متعلق ہے وہ چیزیں جن کو ماپ کر خریدا جاتا ہے جنہیں وزن کر کے خریدا جاتا ہے ماپ کر جیسے مارا نا آپ دودھ ہے وہ ماپ کر خریدتے ہیں وہ ایک مخصوص برتن کے اندر آپ کو ماپ کر دیتا ہے ایک پیمانہ اتنے میں مثلا یا مارانا میں نے بتلایا بھائی گندم ہے بھائی اب تو آپ کے ہاں وزن کی جاتی ہے لیکن دیہات وغیرہ میں آج بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے ایک مخصوص برتن کے اندر ماپ کر بھر کر وہ برتن اس برتن کی قیمت لگائی جاتی ہے ایک برتن اتنے کا بھائی اور عرب میں یہ طریقہ رائج تھا اور اس کو قفیص کہتے تھے کیا کہتے ہیں قفیص بھائی تو یہ ہے کیل کے اعتبار سے سمجھ میں آیا تو ایک چیز ہے وہ آپ کیل کے ذریعے خریدتے ہیں مکیلی چیز ہے کیل کے ذریعے خریدتے ہیں یا موزونی چیز ہے وزن کے ذریعے خریدتے ہیں یاد رکھو جب کیلی چیز کو کیل کے ذریعے خریدا جائے یا وزنی چیز کو وزن کے ذریعے خریدا جائے تو یہ ضروری ہے کہ بیچنے والا بیچنے کے بعد مشتری کے سامنے اس کو ماپے یا اس کو وزن کرے کیا ضروری ہے جب کیا چیز خریدی جائے کوئی کیلی یا وزنی چیز خریدی جائے وزن کے حساب سے اور اور شریدی خریدی بھی کس شرط پر ہے کیل کی شرط پر یا وزن کی شرط پر تو کیا ضروری یہ بائ کیا کرے مشتری کے سامنے بے کے بعد اس کے سامنے اس کو ماپ لے یا اس کو تول لے کوئی ورنہ درست نہیں ماننا اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے اس شخص کے لئے. سمجھو سمجھ میں آیا تو کیلی چیز ہو یا وزنی ہو اور کس شرط پر بیچی ہے بھائی کبھی کیل یا وزن کے بغیر بھی تو بہ ہو جاتی ہے گندم وسن کیلی ہے لیکن میرے پاس ایک पड़ा پڑا ہے میں نے آپ کو کہا یہ ساری گندم سو روپئے میں لے لو تو ہے تو کیلی چیز لیکن کیا کیل کی شرط خریدی ہے یا ویسی خرید رہی ویسے وزنی چیز ہے میرے پاس چینی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے تو وزنی چیز لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ ساری چینی سو روپئے میں لے لو تو ہے تو وزنی چیز لیکن کیا تول کی سر تو خریدی ہے یا ویسی خرید رہی تو اس کی بات نہیں ہو رہی مولانا اس میں تو کیل کی بات ہی نیچے لی لہذا یہاں تولنا ضروری نہیں لیکن جب کیل کی بات ہو مثلا آپ گئے آپ نے دکاندار سے کیا کہا سو قفیص گندم دے دو آپ بتائیے ویسے بے ہو رہی ہے یا کیل کی شرط پر ہو رہی ہے یا دکاندار کے پاس کہ بھائی سو کلو چین چینی دے دو اب بتائیے چیز ہے اور کس شرط پر بے ہو رہی ہے وزن کی شرط پر بے ہو رہی ہے ہمارا نام تو اس صورت میں کیا ضابطہ میں نے بتلایا کہ بے کے بعد مشتری کے سامنے اس کو ماپنا یا اس کو تولنا ضروری ہے ضروری ہے سمجھ میں آئی بات بھائی تو آپ دیکھو مالانا میں ایک شخص کے پاس گندم لینے گیا ابھی میں نے اس سے بات نہیں کی ایک طرف گندم پڑی ہے اس نے میرے سامنے ماپ رہا ہے ویسے خود ہی ماپنا شروع کی بھائی ماپتے ماپتے بھائی سو خفیز اس نے ایک طرف الگ کی ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی مجھے سو خفیس گندم دے دو سمجھ میں آیا پیسے طے ہو گئے تو سو ففیس اب دیکھو میں گندم خرید رہا ہوں جو کیلی چیز ہے اور کس شرط پر خرید رہا ہوں کیل کیل کے فیس دے دو اس نے کہا بھئی یہ ابھی آپ کے سامنے ہی میں نے ماپی ہے یہ اٹھا کر لے جاؤ آپ کیا کہیں گے یہ صحیح, ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں, صحیح نہیں. صحیح نہیں ہے مولانا ابھی میں نے بتایا تھا بھائی کیا ضروری ہے بہ کے بعد تو اس کو ماپنا یا تولنا ضروری پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا اب کیا کیا جائے گا اس گندم کو دوبارہ ماپے گا اور پھر حوالے کرے گا ورنہ صحیح نہیں اور نیز مشتری کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے یا مشتری ہو یا اس کا کوئی جس کو اس نے بھیجا ہے وکیل وغیرہ اس کا اپنا سمجھ میں آیا بھائی اس کا ہونا ضروری ہے بھائی اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا بھی کوئی اعتبار مثلا آپ گئے بھائی آپ نے کہا بھائی مجھے سو فصیص گندم دے دو اس نے ماپنا شروع کیا اب سو خفیز ماپ رہے آپ چلے گئے بھائی کے ماپ پہ بھیجوا دینا میری طرف آپ چلے گئے اب آپ بتائیے مولانا اس نے ماپا اور پھر آپ کی طرف بھجوایا تو یہ بحث صحیح ہوئی ہے صحیح نہیں مولانا استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو نہیں اس کو استعمال کرنا بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں کیوں کیونکہ دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی پہلی شرط تو پوری ہے ماپا اس نے کس کے بعد ہے بعد ماپا ہے لیکن دوسری شرط کے مشتری یا اس کے نمائندے یا اس کے وکیل کے سامنے نہیں ماپا بھائی آپ تو وہاں سے چلے گئے تھے آپ نے اپنا کوئی وکیل بھی وہاں مقرر نہیں کیا کہ تم کھڑے ہو کر نگرانی کرو بھائی تو اگر کسی کو وکیل بنا دیا کہ تم دیکھو میری طرف سے تو پھر بھی ہو جائے گی بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اب ایک ذرا ایک حدیث دیکھ ہمارا نا اس سلسلے میں یہ آپ کی کتاب میں میری کتاب میں حاشیہ نمبر چھ ہے معلوم نہیں آپ کی کتاب میں کون سا ہاشیا ہوگا قلح لم یس چھ نمبر حاشیہ میں ہے یہ بھائی آپ کی کتاب میں کون سا حاشیا ہے قل یز چلیے بس پانچ ہے چھ بعض کتابوں میں پانچ ہے سات ہے دیکھ لیجیے لم لقول جابرن رضی اللہ, ساع البائع و ساع جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہا منع فرمایا ہے ان الطعام غلے کی بے سے کہ اس میں دو جاری ہو جائیں کتنے جاری ہو جائے ایک تو سا بائع کا سا ہے و سا المشتری اور دوسرا مشتری کا سا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صرف بائع کا ماپنا ضروری نہیں ہے آپ چیز کو خرید لیا آپ نے اور کیل کی شرط پہ خریدا اور بائے نے آپ کے سامنے وہ سو کفیس گندم ماپ کر آپ کے حوالے کر دی آپ اس کو اٹھا کر لے گئے اب بھی آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ حدیث سے کیا پتا چلا کتنے سا جاری ہونے چاہیے دو سا ایک بائے کا ساخ کا وہ پیمانہ بھائی وہی برتن جس میں ماپا ہے ایک بائے کا ساہ جاری ہونا چاہیے ایک مشترکہ اور آپ بتائیے مالانا کتنے ساہ ابھی جاری ہوئے ہیں صرف بائے کا ساہ جاری ہوا ہے صرف اس نے ماپا ہے لہذا اب آپ کے لیے پھر اس کو ماپنا ضروری ہے آپ لے کر جائیں گے اس کو ساری گندم کو دوبارہ اب ماپیں گے یا یوں کریں پہلے بائے نے ماپ کر دے بھی پھر وہیں پر آپ نے خود بھی اس کو ماپ لیا سمجھ میں آئی صورت بھائی تو دوبارہ آپ پھر اس کو ماپیں گے کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو تو آپ مولانا اب آپ کے لیے جائز تو دیکھو دو سال جاری ہوئے ایک دفعہ کس نے ماپا بائی نے بے کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے خود ماپا اب آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی لیکن والا یہ تو ایک قول ہے صحیح قول یہ ہے جس پر فتوا ہے کہ صرف بائے کا ماپنا کافی ہے بھائی صرف بائے کا ماپنا آپ بتائیے مولانا آپ اس طرح کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو کبھی آپ نے دوبارہ آ کر خود ماپی کبھی دو چیز تلوا کر لائے ہیں کبھی دوبارہ خود تو لے نہیں کیونکہ ہم تو ایک ہی مطلب کرتے ہیں تو آپ بھائی معلوم ہوں ہماری بے غلط ہے اس چیز کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہمارے لیے نہیں بھائی میں نے بتلایا صحیح قول کیا ہے صرف بائے کا ماپنا یا اس کا وزن کرنا کافی ہے دوبارہ ماپنے کی ضرورت نہیں بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اشکال ہوتا ہے بھائی حدیث میں تو آیا دونوں کے ساتھ جاری ہونے چاہیے تو فکاہے کرام یہ کیسے فرما رہے ہیں حدیث کی مخالفت کیسے کر رہے ہیں جواب نہیں مانا نا کرام حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے بھائی حدیث محمول ہے ایک خاص صورت پر یہ خاص صورت کے بارے میں حدیث آئی ہے ہر ہر بیر وغیرہ کے بارے میں نہیں آئی بھائی وہ کون سی سورت کہتے ہیں حدیث اس صورت سے متعلق ہے جس کے اندر دو عاقد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہر آقد کے بعد اس کا چیز کا ماپنا ضروری ہوتا ہے تو ایک وہ صورت جس میں دو عاقد اکٹھے آ گئے تو آقت دو آئے اور ہر آقد کے بعد کیا ضروری تھا ہر بیگ کے بعد کیا ضروری تھا ماپنا تو وہاں چونکہ بیع دو اکٹھی ہو گئی تو وہاں ماپنا بھی کتنی دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا صورت اس کی میں بتلاتا ہوں بھائی دیکھو میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے میں نے کہا مجھے بھئی ہزار خفیس گندم چاہیے آپ نے کہا بھئی ہزار خفیس گندم آپ کو چھ مہینے بعد ملے گی میں نے آپ کو پیسے دے دیے کہ ٹھیک ہے مجھے چھ مہینے بعد کیا کرنا سو کفیس ہزار کفیس گندم کے دے دینا یاد رکھو اس کو بیائے سلم کہتے ہیں آگے اس کا باقاعدہ باب آنے والا وہاں تفصیل بیان ہوگی تو پیسے آج دے دیے جائیں سمن آج دے دیے جائیں اور چیز کچھ مدت کے بعد ملے اس کو کیا کہتے ہیں بیائے سلم تو آپ آپ نے مجھے ہزار کفیس گندم دینی ہے اور پیسے پہلے وصول کر چکے آپ جب مدت پوری ہوئی چھ ماہ گزر گئے وہ تاریخ آ گئی میں آپ کے پاس پہنچا بھائی لاؤ بھائی وہ میری گندم میرے حوالے کرو آپ نے اسی وقت کسی شخص سے گندم خریدی بھائی اس وقت آپ کی بات نہیں تھی آپ نے کیا کیا اسی وقت میرے لیے گندم کسی سے خریدی زید اس کے پاس کھڑا تھا دکاندار کے پاس جس سے میں نے گندم خریدی تھی دکاندار نے فوراً زید سے بے کی بھائی آپ کے پاس گندم پڑی بھیا ہزار کا مجھے بیچ دو سورج سمجھ میں آ لی اور ہزار خفیس گندم خرید لی بھائی آپ زید نے کہا بھائی گندم تو جیب میں تو لے کر میں نہیں پھر رہا بھائی میرے گودام میں پڑی ہے وہاں سے اب نکلوا لیں دکاندار نے آپ سے کہا بھائی آپ کی چیز فلاں جگہ گودام میں پڑی ہے وہاں جائیں اور وہاں سے ہزار خفیس گندم وصول کر لیں بھائی میں گیا وہاں اس گودام میں پہنچا بھائی جی زید نے بتلا دیا تھا کام کرنے وہاں ملازموں کو اپنے کے بھائی ایک آدمی آئے گا اس کو ایک ہزار خفیس گندم دے دینی ہے چنانچہ اس کے ملازموں نے ہزار کفیس گندم میرے سامنے ماپی اور میرے حوالے کر دی اب آپ بتلائیے مولانا میرا عقد کوئی زید کے ساتھ ہوا تھا یا دکاندار کے ساتھ دکاندار کے ساتھ ہوا تھا تو زید اور آگے دکاندار کا عقد کس کے ساتھ ہوا ہے زید تو زید کا عاقد دکاندار سے ہوا ہے لہذا زید میرے حوالے چیز نہیں کرے گا بلکہ کس کے حوالے کرے گا دکاندار کے لیکن دکاندار نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا کہ میری طرف سے جا کر تم کیا کر لو وہ چیز وصول کر لو تو آپ جب اس کے ملازموں نے وہ گندم معاف کر میرے حوالے کی تو یاد رکھو یہ جو میں نے قبضہ کیا یہ اپنے لیے نہیں کیا پہلے قبضہ کس کے لیے کروں گا دکاندار کے لیے بھائی سمجھ میں آیا اب یہ میں وکیل تھا اور میں نے دکاندار کے لیے اس چیز پر قبضہ کر لیا یہاں ایک آقت آیا مولانا پورا ہو گیا اور اس حاقت کے بعد گندم کو ماپا گیا یا ماپا گیا ماپا گیا اب پہلے میں نے دکاندار کے لیے قبضہ کر لیا اب میں اپنے لیے خود قبضہ کروں گا اپنے لیے کیا کروں گا خود قبضہ کر لوں گا چنانچہ اب اپنے قبضے کے لیے ضروری ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کو معاف بھائی کیونکہ اب کون سا عقد شمار ہو رہا ہے جو میرا کس کے ساتھ ہوا تھا <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو پہلے اس عقد کے لیے گندم ماپی گئی جو کس کے ساتھ ہوا تھا زید کے ساتھ اب اس عقد کی وجہ سے ماپی جائے گی جو کس کے درمیان ہوا تھا <تصفح> دکاندار اور میرے درمیان تو آپ دیکھیے مولانا ایک سال کا جاری ہوا پہلے بائے کا پھر دوسرا سا کس کا جاری ہوا مشترکہ دو, دو ساخ جاری ہو گئے سورت سمجھ میں آئی تو حدیث اس سورت پر محمول ہے اس کے بارے میں ہے بھائی سورت سمجھ میں آ معلوم ہوا بھائی پہلا ضابطہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی بھی چیز کیل کی شرط پر خریدی جائے تو آخد کے بعد اس کو ماپنا ضروری کوئی بھی چیز وزن کی شرط پر خریدی جائے تو آقت کے بعد اس کو وزن کرنا ابھی بتلایا ہے آپ کو لیکن آپ کیا کرتے ہیں بھائی آپ جاتے ہیں آج کل دکاندار کے پاس جاتے ہیں بھائی ایک کلو چینی دے دو یا آپ کہتے ہیں والا نا ایک کلو چینی چلو یہی مثال بنا لو آپ نے جا کر پوچھا ایک کلو چینی کس طرح مثلا اس نے کہا بھی پینتیس روپے کلو ہے آپ نے کہا ایک کلو چینی دے دو اس نے ایک پیکٹ اٹھایا اور آپ کے حوالے کر دیا جس میں پہلے سے ایک کلو چینی تول کر بند کی گئی ہے آپ اٹھاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں اب آپ بتائیے مالانا یہ کون سی چیز کی بیک کر رہے ہیں وزنی اور کس شر پر کر رہے ہیں وزن کی شرط پر ایک کلو چاہیے اور آفد کے بعد آپ نے وزن کیا کوئی کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا تو آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا کہ معلوم ہوا یہ ہمارے لیے اب اس چینی کو استعمال کرنا درست نہیں نہیں مولانا درست ہے بھائی وجہ یہ کہ یہ جو دکاندار کے ساتھ ہم بیع کرتے ہیں یہ بیع کا آتی ہے کیا ہے بیتا کس کو کہتے تھے جس میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا بھائی مشتری پیسے دیتا ہے اور چیز اٹھا کر لے جاتا ہے اس کو بیتعاتی کہتے ہیں بھائی اور اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تقریباً اکثر اکثر ساری ہی بیتعاتی ہی ہوتی ہیں تقریباً آپ گئے تھے آپ نے جا کر دکاندار سے پوچھا بھائی چیز کتنے کی ہے یہ چینی کلو کس طرح ہے اس نے کہا پینتیس روپئے ہجاب ہوا ابھی ابھی نہیں ہوا آپ نے کہا بھائی مجھے ایک کلو چینی دے دو اب بتائیے ایجاب ہوا یا نہیں ہوا ایجاب کیوں نہیں ہوا نہیں کیا وجہ ہے भाई بھائی قبول الگ چیز ہے میں صرف ایجاب کی بات کر رہا ہوں ایجاب ہوا یا نہیں ہوا کیوں نہیں نہیں کیوں ہوا نائی. اچھا دیکھو بھائی ایجاب ابھی نہیں ہوا بھائی اس لیے کیونکہ ایجاب کے کی اندر ضروری تھا کہ ماضی کا سیگا ہو یا حال کا سیگا ہو مولانا کون سا سیگا کتاب میں صرف ماضی کا فکر ہوا ذکر ہوا تھا لیکن میں نے بتایا حال کے سگے کے ساتھ بھی بے ہو جاتی ہے لیکن چونکہ عربی کے اندر حال کا کوئی الگ سگا نہیں ہے وہی وہ مضارے مستقبل کے لیے بھی آتا ہے وہی وہ مظاہرے حال کے لیے بھی آتا ہے لہذا وہاں صرف لفظ ماضی ذکر ہوا تھا کہ بہ کے اندر ماضی کا سگا ہونا چاہیے اور میں نے بتلایا تھا اگر حال یعنی مضارے کا سگا استعمال ہو اور اس میں حال کی نیت کر لی جائے مظاہرے میں کتنے مانا تھے حال اور استقبال لیکن کون سا ارادہ کر لیا نظارے کہتے ہوئے حال کا ارادہ کر لیا جائے پھر بھی کیا ہو جائے گی بے منعقد ہو جائے گی اب آپ نے ابھی آ کر دکاندار سے کہا بھائی ایک کلو چینی دے دو تو سب بتائیے یہ حال ہے یا مستقبل ہے عمر ہے بھائی عمر عمر کس زمانے کے لیے ہوتا ہے کون سا زمانہ ہوتا ہے مستقبل کا زمانہ بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ امر ہے مولانا اور جی امر تو لہذا ایجاب ابھی بھی نہیں آیا ایجاب ابھی بھی نہیں آیا اس نے ایک پیکٹ اٹھایا آپ کے حوالے کیا آپ نے پیسے نکالے اس کے حوالے کیے تو دیکھو نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا اور تعاطی ہوئی بھائی اس نے چینی دی آپ نے پیسے دیے آپ اٹھا کر چلے گئے دیکھا ہم جتنی بیا کرتے ہیں اسی طرح ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں بھائی تقریباً اسی طرح ہوتی ہیں بھائی تو یہ بیسا ہے اور بیس آتی کے کی اندر کیل یا وزن کی وزن ضروری نہیں بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منیش ترا مکیلن مکائل اتن اور موزون اور جس شخص نے خریدا مکیلی چیز کو مقایلہ تن کیل کی شرط پر او موذونا یا وزنی چیز کو موذونی چیز کو موازن تن کس شرط پر بید وزن کی شرط پر فتا لہ او ہو اچھا بس اس نے اسے ماپ لیا بھائی دیکھو جس نے, ممنش طرح اور جس نے کسی مکیلی چیز کو کیل کی شرط پر خریدا بھائی جب کیل کی شرط پر خریدا ہے تو بھائی اس کے لیے ماپے گا یا نہیں ماپے گا ماپے گا اموزن یا وزنی چیز کو کس شرط پر خریدا دولنے کی شرط پر خریدا وزن کی شرط پر خریدا تو با اس کے لیے وزن کرے گا یا نہیں کرے گا تو کون سا سا جاری ہو گیا با کاس کا, کا؟ بائیں کا سا جاری ہو گیا فک تال ابت تازان ہو پھر اسے ماپ لیا اگر ماپی جانے والی چیز تھی ابت تاز یا اس کو کیا کر لیا وزن کر لیا اگر وزنی چیز تھی یہ کس کی بات چل رہی ہے اب خریدنے والے کی کس کی بات چل رہی ہے بھائی کتنے سا جاری ہونے چاہیے دو سال بھائی دو سال اب جاری ہوں گے ایک شخص خریدے گا اور دو سال جاری ہو جائیں گے تو اس شخص کے لیے اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوگا اور بیچنا بھی لیکن آگے جس کو بیچے گا وہاں آپ کو بتلائیں گے صورت دیکھو ابھی پہلا خریدار ہے منیش ترا جس نے کوئی چیز خریدی ہے مکیلن کون سی چیز خریدی ہے بائے نے معلوم ہو کس طرح حوالے کی ہوگی ماں کر کیل کر کے اور موزون موازنتن یا وزنی چیز خریدی ہے کس شرط پر وزن کی شرط پر سولنے کی شرط تو اس نے وزن کر کے حوالے کی تو دیکھو نا بائے کا جاری ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ <سؤال> اب آگے دیکھو دوسرا بھی جاری کر رہے جبکہ چیز ماپی جانے والی تھی ابھی تازہ نہ ہو یا اس کو کیا کر لیا <سؤال> جبکہ چیز کون سی تھی موزنی <سؤال> چیز تھی بھائی تو اب دیکھیے یہ کون سا سا جاری ہوا پہلا یا دوسرا <سؤال> دوسرا بھائی ابھی تو میں بتا رہا ہوں مکیلن مقائلتن کے اندر پہلا آ گیا جانے والی چیز کی شرط پر خریدی ماپ کی شرط پر تو معلوم ہوا بھائی نے کس طرح حوالے کی ہے ماپ کر حوالے کی ہے یا وزنی چیز وزن کی شرط پر خریدی تو معلوم ہوا اس نے کس طرح حوالے کی ہے وزن کر کے تو ایک سا جاری ہو گیا اب پک کا لو ابھی یہ کون سا سا بائے بیان ہو رہا ہے. پہلا دوسرا, <تصفح> اب دوسرا سا بیان ہو رہا ہے جو مشتری کر رہا ہے گھر لے رہا پر. فقط لہو, یا جائز نہیں ماننا <تصفح> اب اس کے لیے جائز خود کھانا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی <تصفح> <تصفح> جائز ہو گیا چنانچہ اب بیچنا اس کے لیے جائز ہے باہو پھر اس نے کیا, کیا اسے بیچ دیا آگے تم مباحو پھر اس مشتری نے اس چیز کو بیچ دیا مکائل او اور موازن کس شرط پر بھائی ممتاز شیل ممتاز کی شرط پر ممتاز یا ممتاز وزن کرنے کی شرط پر لم یجز للمشتری مین تو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جو خریدنے والا ہے مینہ اس سے اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو اس سے خریدنے والا ہے اَن اَن کہ وہ اس کو بیچے ولا اور نہ یہ کہ وہ اسے کھائے والوزن یہاں تک کہ وہ لوٹا لے پھر کیل اور وزن سورج سمجھ میں آئی بھائی دیکھو ادھر دوبارہ سنو بھائی میں نے زید سے سو قطیس گندم خریدی کس شرط پر جنبید. کیل کی شرط پر تو وہ مجھے معاف کر اس نے حوالے کر دی پھر میں نے اس کو کیا کیا اپنے لیے دوبارہ ماپ لیا تو کتنے سا جاری ہو گئے تو لہٰذا میرے لیے کھانا بھی صحیح اور اس کو بیچنا بھی صحیح چونانچہ جب بیچنا میرے لیے صحیح ہوا اب میں نے اس کو آگے بیچ دیا آگے جو مجھ سے خریدنے والا ہے اس کو بھی تو میں نے کیا کر کے دی ماپ کر بیچی ہے کیل کی شرط پر بیچی ہے اس نے اس کے سامنے میں نے گندم ماپی اس نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن ابھی کتنے سا جاری ہوئے ہیں صرف بائے کا سا جاری ہوا یعنی مشتری اول کا سا جاری ہوا ہے, ہے. مشترک ثانی جس نے دوبارہ خریدیا اس کا اپنا سا جاری نہیں ہوا لہذا اس کے لیے اسے کھانا بھی صحیح نہیں اور اسے بیچنا بھی صحیح صورت سمجھ میں آئی یہ صورت بیان ہوئی اسی لیے فخالہ ابھی تزنہ ذکر کیا کہ مشتری اول پھر دوبارہ اپنے لیے ماپتا ہے اور وزن کرتا ہے تو اب اس کے لیے جائز ہوا پھر آگے وہ بیچتا ہے کہہ یا وزن کی شرط پر تو آگے خریدنے والا جو مشتری ہے, ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی میں نے بتلایا کتاب میں یہ سورج ذکر ہے یہ ایک قول ہے بس و کہا کا لیکن صحیح قول کیا ہے صرف بائیں کا ساڑھا کافی ہے اور مشتری کے ساتھ کی ضرورت نہیں باقی حدیث میں جو ذکر آیا اس کے مطابق بعض فہاں نے یہ صورت ذکر کی لیکن دیگر عام فقہ فرماتے ہیں وہ حدیث ہر مسئلے سے متعلق نہیں ہے وہ ایک خاص صورت سے متعلق ہے جہاں کتنے آقط جمع ہو جاتے ہیں دو آفت چونکہ وہاں آقت دو ہیں لہذا وہاں سا بھی کتنے ہونے چاہیے دو جاری ہونے سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تصرفی سمن قبل قبضی جائز اور تصرف کرنا سمن کے اندر قبل ال قبضی قبضے سے پہلے جائز جائز ہے بھائی بھائی اوپر مسئلہ گزرا تھا کہ منقولی چیز میں قبضے سے پہلے تصرف جائز <Gül> نہیں اسے آگے بیچنا بھی جائز نہیں <Gül> <Gül> جب تک قبضہ نہ کر لے لیکن یاد رکھو سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے قبل القبض بھی. دوبارہ دونوں کی مثالیں سمجھ لو میں نے آپ سے ایک قلم خریدا سو روپے کا بے ہم دونوں کے درمیان ہو گئی اب ابھی آپ سے میں نے قلم لیا نہیں کہ میں اس کو آگے کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں میں مثلا زید کو کہتا ہوں بھائی یہ قلم میں نے خریدا ہے سو روپے کا آپ کو ایک سو دس میں دے دوں گا آپ بتائیے یہ درست ہے یا درست نہیں درست جی درست نہیں ہے کیوں نہیں درست کیونکہ منقولی چیز ہے اور میں نے ابھی اس پر قبضہ جب قبضہ کر لوں گا پھر میرے لیے آگے بیچنا جائز ہو جائے گا پھر بیچنا جائز ہوگا تو معلوم ہوا مبیع میں قبل القبض تصرف جائز یہ میں تصرف ہی کر رہا ہوں نا اس چیز کو آگے بیچ رہا ہوں یا میں آپ کو ہی کہتا ہوں بھائی آپ سے میں نے وہ سو روپے کا قلم خریدا تھا آپ یوں کریں اس قلم کے بدلے مجھے کتاب دے دیں تو اب آپ بتائیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں جائز, جائز, ہے جائز نہیں ہے ہمارا نا کیوں کیونکہ میں تصرف کس میں کر رہا ہوں مبیے میں اور قبل القبض کر رہا ہوں یا بعد القبض قبل القبض اور مبیے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے بھائی ہاں سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے مثلا آپ سے میں نے قلم خریدا ہے سو کا ابھی میں نے آپ کو سو روپے ادا نہیں کیا آپ نے کہا بھائی یوں کرو اس سو روپے کے بدلے مجھے کتاب دے دو تو آپ کس چیز میں تصرف کر رہے ہیں سمن میں اور قبل قبض ہے یا بعد قبض قبل القض ہے مولانا تو آپ سمن میں تصرف کر رہے ہیں اور قبل القبض کر رہے ہیں اور ابھی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ سمن میں قبل القبض بھی تصرف معلوم ہو اب آپ کتاب لے سکتے ہیں اس کے بدلے میں لیکن مبیے کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیں قبضے سے پہلے یہ درست نہیں تو کہتے ہیں فی السمن قبل القبض اور تصرف کرنا سمن کے اندر قبضے سے پہلے جائز ہے وہ مشتری فمن بھائی دیکھو مشتری کے لیے جائز ہے کہ سمن بڑھا دے آقد مثلا آپ کے میرے درمیان میں نے آپ سے قلم کتنے کا خریدا سو روپے کا آپ نے قلم میرے حوالے کیا قلم سے میں نے تھوڑا سا لکھا بھائی دیکھا بھائی مجھے بڑا پسند آیا میں نے <تحد> آپ کو سو روپے دینے کے بجائے ایک سو پچاس دے دیے تو دیکھو میں نے کس چیز میں زیادتی کی سمن <تحد> میں تو یہ میری مرضی بھائی میرے مال ہے میں اس میں کمی تو نہیں کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں زیادتی کر رہا ہوں معلوم ہوا کیا کہتے ہیں بھائی صاحب خزوری کیا کہتے ہیں سمن کے اندر مشتری زیادتی کر سکتا ہے ذائقے دے دے بھائی اپنی طرف سے اور اسی طرح بھی مبیے کے اندر زیادتی کر سکتا ہے بھائی میں نے آپ سے سو قفیز بلکہ آپ کا ہے مانا نا دکاندار کے پاس بھائی مجھے سو قفیز گندم دے دو اس نے سو قفیز معاف کر دی پھر آپ کی طرف دیکھا غور سے اچھا بھائی آپ تو طالب علم ہیں بھائی لو بھائی دس قفیز اس نے مزید اپنی طرف سے ملا کر دے دیے تو دیکھو اس نے کس چیز میں زیادتی کی ہے مبیعے کے اندر بھائی مبی کے اندر بھی زیادتی جائز ہے اور سمن کے اندر بھی زیادتی جائز یا <تصفح> مانا وہ سمن میں کمی کر دیتا ہے دکاندار آپ کے لیے بھائی, بھائی سو قفیص کے مثلا پیسے بنتے تھے ایک ہزار اس نے آپ کو دیکھا بھائی طالب علم اچھا چلو بھائی آپ صرف نو سو مجھے دے دیں تو اس نے اس کیا کیا سمن کے اندر کمی <تصفح> کر دی تو یہ بھی جائز تو مشتری کے لیے سمن میں زیادتی کرنا بھی جائز اسی طرح بائے کے لیے مبیے کے اندر زیادتی کرنا بھی جائز اور سمن کے اندر کمی کرنا بھی جائز تو کہتے ہیں وہ عجوز اور جائز ہے مشتری کے لیے سمنی کہ وہ زیادتی بڑھا دے بائے کے لیے سمن کے اندر یعنی زیادہ سمن دے دے وجوز البا مشتریف اور جائز ہے بائے کے لیے کہ وہ بڑھا دے مشتری کے لیے مبیع میں یعنی زیادتی کر دے مبیع میں یعنی زیادہ دے دے وجوز اور یہ بھی جائز ہے بائے کے لیے کہ آئیے خود تمینت سمنی کہ کمی کر دے سمن میں سے سمن میں کیا کر دے کمی کر دے افتحق بجمی اور استحقاق متعلق ہوگا سارے کے ساتھ بھائی متعلق ہوگا سارے کے ساتھ متعلق ہوگا یعنی جو سمن میں زیادتی ہوئی ہے یا مبیع میں زیادتی ہوئی ہے سارے کے ساتھ استحقاق کا تعلق ہوگا کیسے بھائی بای والا نہ دیکھو بھائی آپ سے میں نے قلم خریدا کتنے روپے میں سو میں لیکن میں نے پھر خوش ہو کر سو کے بجائے کتنے دے دیے تھے ایک سو پچاس دے دیے تھے وہ قلم میں لے آیا لیکن پھر ایک دن بعد مجھے اس میں ایک عیب کا پتہ چلا جو آپ ہی کے پاس سے آیا تھا میں نے کہا او ہو اس قلم میں تو عیب ہے میں واپس لے آیا آپ کو قلم واپس کر دیا عیب کی وجہ سے آپ نے قلم جیب میں رکھا اور سو روپیہ نکال کر مجھے دے دیا میں تو میں نے کہا بھائی سو کس چیز کا دیتے ہو میں نے تو ڈیڑھ سو آپ کو دیا تھا آپ نے کہا بھائی دیکھو قلم سو روپے کا تھا پچاس روپے آپ نے مجھے ویسے دیے تھے میں کہتا ہوں نہیں نہیں مجھے پورا ڈیڑھ سو واپس کرو تو یاد رکھو مولانا یہ جو سمن میں زیادتی کی جاتی ہے یہ کوئی الگ نیکی نہیں شمار ہوتی یہ یوں ہی سمجھا جاتا ہے جیسے سمن ہی ہے مولانا کیا ہے سمن ہی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جو پچاس روپے میں نے ضائع کیے تھے یہ کوئی الگ احسان نہیں تھا احسان تو تھا نیکی تو تھی میری میں نے سمن زیادہ کر دی لیکن اب یہ کس کے اندر داخل ہو گئے سمن میں لہذا اب میرا استحقاق سارے سے متعلق ہے جب چیز میں واپس کر رہا ہوں تو پیسے بھی کیا کروں گا پورے واپس لوں گا تو اب کتنے واپس آئیں گے ڈیڑھ سو ہی واپس اسے دینا پڑیں گے سورت سمجھ میں آ گئی یا مانا نا دوسری سورت بھائی گندم آپ لینے گئے تھے سو کفیس بھائی اور دکاندار نے کتنے کفیس زیادہ دے دیے تھے دس ففیس آپ گندم لائے اس میں عیب کا پتہ لگ گیا بھائی یہ تو ایبدار گندم دے دیا اس نے مجھے آپ گندم واپس لے کر چلے گئے ہزار روپے میں لائے تھے آپ نے دکاندار کو کہا یہ لو بھائی اپنی سو ففیس گندم لو اور میرے ہزار روپے واپس کرو یہ ایب دار گندم ہے دکاندار نے کہا لاؤ لے آؤ لیکن کہتا ہے بھئی آپ تو سو تفریح لائے میں نے تو دس تفیظ آپ کو دیے تھے آپ نے کہا بھائی وہ دس تو آپ نے مجھے ویسے ہی دیے تھے وہ تو کتنے کی ہوئی تھی سو تو یاد رکھو مولانا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ساری چیز جو زائد اس نے دی تھی وہ بھی کس کے اندر داخل ہو جائے گی مبیا ہی کے اندر داخل ہو گئی وہ ساری مبیاح بن گئی لہٰذا اب اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں،, واپس چیز کو رد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا <تصفح> <تصفح> سارے کے ساتھ، اس دکاندار کا ہے۔ لہٰذا ساری گندم واپس کرو گے تو آپ کو ایک ہزار روپیہ ملے گا بھائی سورج سمجھ میں آ تو یہ مانا ہے استحقاق کا تعلق اس زیادتی کے ساتھ بھی ہوگا یعنی سارے کے ساتھ جو اصل تھا اس کے ساتھ بھی اور جو ضائع کیا گیا اس کے ساتھ بھی اتحقا کا تعلق ہوگا سورت سمجھ میں آگے سب کو یا ہمارا ایک سورت یہ ہے اسی میں اسی طرح ایک اور سورت بنا لو بھئی ایک شخص سے میں نے مثلاً قلم خریدا سو روپے کا اور پھر میں نے اسے خوش ہو کر کتنے دے دیے تھے زیادہ پچاس زیادہ تو میں نے اسے ڈیڑھ سو روپیہ ادا کر دیا بعد میں والا نا پتہ لگا زید نے میرے پاس قلم دیکھا اس نے کہا بھئی یہ تو میرا قلم ہے پتہ لگا یہ زید کا قلم تھا بھائی اس شخص نے ویسے میرے ہاتھ پر فروخت کر دی چیز کسی اور کی نکل آئی جب کسی اور کی چیز نکل آئی تو چیز اس کو واپس دینا پڑے گی قلم وہ اس کو دینا پڑا بھائی وہ قلم لے گیا اب میں مولانا بھائی کے پاس پہنچا کہ لاؤ بھائی وہ میرے سمن واپس کرو بھائی وہ چیز تو کسی اور کی نکل آئی بھائی چنانچہ وہ کیا کرے گا اس نے کیا کیا اس نے سو روپیہ نکال کر مجھے دے دیا میں نے کہا بھائی سو کیسے بھائی ڈیڑھ سو روپیہ دو اس نے کہا بھائی دیکھو سو روپئے میں بہ ہوئی تھی پچاس روپئے تو آپ نے مجھے ویسے ہی دے دیے تھے میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے خزوری میں شاید مسئلہ نہیں پڑا بھائی کے افتخار کا تعلق کس سے ہوتا سارے کے ساتھ افتخاق کا تعلق ہوتا ہے لہذا اب یہ سارے سمن مجھے کیا کرو تو وہ پچاس روپے کو اس سمن سے الگ نہیں شمار ہوتے یوں ہی سمجھا جاتا ہے گویا سمن ہی بڑھا دیے یہ معنی ہے اللہ خود استقاقی جمیظالی کا اور استقاع کا تعلق ہوگا اس سارے کے ساتھ وہ ومن باع بسمن حال اجلہ فارم اجل بھائی آپ جانتے ہیں مولانا بیا کرتے ہیں بعض اوقات پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور بعض اوقات ادھار کر لیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ادھار کر لیا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا ہمیشہ جب بھی ادھار کرو مدت کی تعیین ضرور کرو ورنہ بیک فاصد ہو جائے گی کہ میں فلاں تاریخ کو پیسے دوں گا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی پیسے بعد میں لے لینا نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے پیسے بعد میں لے لینا بلکہ کیا ہونا چاہیے مدت کی تعین ہونی چاہیے میں فلاں تاریخ کو دوں گا یا دس دن کے بعد دوں گا یا بیس دن کے بعد دے دوں گا مدت متعین ہونی چاہیے اگر آپ مدت متعین نہیں کرتے تو پھر یہ بیک فاصد ہو گئی چاہے دکانداری کیوں نہ کہہ دے بھائی لے جاؤ لے جاؤ بس آپ پر اعتماد ہے بھائی بعد میں پھر جب دل چاہے پیسے دے دینا یہ درست نہیں بے کیا ہو جائے گی فاصل بوجھو اور کرو تو اب خیال رکھو مارا ناپ مسائل پڑتے جا رہے ہیں بھائی ان کے مطابق کیا کرو تو لہذا مدت کا معلوم ہونا ضروری تو چیز کبھی ادھار کی خریدی جاتی ہے کبھی نقد کبھی آپ اسی وقت پیسے دے دیتے ہیں کبھی مدت متعین کر لیتے ہیں کہ ایک مہینے بعد پیسے دوں گا اب ایک شخص سے آپ نے ایک چیز خریدی اور دکاندار سے مثلا کوئی چیز خریدی سو روپے کی اور خریدتے ہوئے کوئی مدت کی بات نہیں ہوئی لیکن خریدنے کے بعد آپ نے کہا بھائی پیسے میں ایک مہینے کے بعد دے دوں گا یکم تاریخ کو دے دوں گا اس نے قبول کر لیا ٹھیک ہے بھائی کیا کرنا ایک منٹ بھائی اگر وہ قبول نہیں کرتا پھر تو پیسے اسی وقت دینے پڑیں گے لیکن اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پہلے تو یہ پیسے کی ادائیگی فوراً ضروری تھی لیکن اب جب جس کا حق ہے اس نے خود ہی آپ کو وقت دے دیا تو یہ دین جو تھا آپ پر یہ کیا بن گیا پہلے فوری تھا اب مدت والا ہو گیا بھئی خاص مدت کے بعد دینا پڑے گا تو یہ دین مؤجل ہو گیا کیا ہو گیا سمجھ پیسے لینا کس کا حق تھا دکاندار کا تو مدت بھی وہ خود ہی مجھے دے رہے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دے سکتا, دے سکتا ہے لہذا ہر ہر وہ وہ فوری دین وہ دین جس کی فوری ادائیگی ضروری تھی اگر اس میں صاحب حق خود کیا کر دے کوئی مدت دے دے تو وہ کیا بن جائے گا دین مجل بن جائے گا بھائی حَالٍ جی. سمجھ میں آئے تو یہ مجل بن جائے گا اور پھر میں پھر جب ایک دفعہ دینجل بن گیا تو اب وہ اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھائی مدت سے پہلے مدت سے پہلے اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھائی وہ پندرہ دن بعد ہی آپ کے پاس پہنچ گیا لاؤ بھائی پیسے نکالو بھائی آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے مجھے ایک مہینے کا پورا وقت دیا تھا ابھی نس وقت ہوا ہے اس نے کہا بھائی وہ تو میں نے ویسے دیا تھا وہ تو آپ کو فوراً دینا تھا اسی وقت لیکن میں نے آپ پر احسان کیا آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دے دیا لیکن اب مجھے فوراً چاہیے آپ کہیں گے نہیں بھائی یا تو وقت دیتے ہی نہ اسی وقت وہ اب ایک دفعہ دے دیا ہے تو اب آپ کا حق بن گیا کہ مدت کے پورا ہونے تک وہ آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی سمجھنے ہاں آپ دینا چاہیں تو پہلے بے شک دے دیں لیکن وہ زبردستی آ کر مطالبہ کرے آپ کو قاضی کے پاس لے کر جاتا ہے پیسے نکلوائیں نہیں بھائی اب وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کیا کر چکا ہے خود ہی اپنے حق کو ایک مہینے کے لیے مؤخر کر چکا ہے تو کہتے ہیں وہ ممبا بسمن حال اور جس نے بیچا کس کے بدلے میں سمن حالی کے بدلے میں یعنی فوری سمن کے بدلے میں یعنی نقد کے بدلے میں فوری سمن جس کی ادائیگی تھی سم مجلا پھر کیا کیا مشتری کو اس مدت دے دی لیکن کیسی مدت اجلم معلومن ایسی مدت جو معلوم تھی متعین تھی سارا مجلن تو یہ کیا بن جائیں گے سمن کیا بن جائیں گے معجل بن جائیں گے مدت والے ہو جائیں گے ہو <يَصِحُو> اور ہر دین حالی یعنی ہر فوری دین اذا اجل صاحب ہو جب اس کی کوئی مدت مقرر کر دے اس کا مالک سارا مجل تو وہ کیا بن جائے گا مجل بن جائے گا قرض مگر قرض کوئی نہ اس لیے کہ اس کی تاجیل صحیح نہیں بھائی یعنی اس میں مدت کی شرط لگانا صحیح بھائی دیکھو ایک ہے دین ایک ہے قرض ایک کیا ہے ایک ہے دین ایک ہے قرض یاد رکھو جب کسی شخص پر کسی کی کوئی چیز آ جائے کہ یہ اس نے ادا کرنی ہے اس پر ادائیگی آ جائے تو اس کو دین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے yeah. دین کہا جاتا ہے مثلا آپ نے ایک چیز خریدی اب آپ کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے تو یہ جو پیسے ہیں آپ پر سمن آپ کے ذمے آئے یہ کیا کہلائیں گے اب دین کہلائیں گے بھائی سورج سمجھ میں آ مثلا مسن آپ نے کہا تھا میں ایک مہینے بعد دوں گا تو یہ سمن آپ کیا کہلائیں گے دین دین کہلائیں گے اسی طرح قرض بھی ہے مولانا آپ کسی کو ہزار روپیہ دیتے ہیں مہینے بعد وہ آپ کو ہزار دینے دے گا مثلا تو یہاں پر بھی دیکھیے مولانا اب اس کے ذمے ایک ہزار کی ادائیگی آ یا نہیں آ تو یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے لیکن اس دین کو قرض کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مثلی چیز لی قرض میں کیا چیز لی جاتی ہے مثلی چیز لی جاتی ہے یاد رکھو اور پھر وہی مثلی چیز واپس کی جاتی ہے روپیہ پیسہ سونا چاندی درہم دینار تولی جانے والی چیزیں معافی جانے والی چیزیں یہ ساری مثلی ہیں بھائی یہ ساری کیا ہیں ہے مسلی جن کا مسل ملتا ہوتا سو روپئے کا نوٹ ہے مولانا اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کے پاس ایک تولہ سونا ہے اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کے پاس ایک بینار ہے یا ایک درہم ہے یا ایک تولا چاندی ہے ان کا مثل ملے گا یا نہیں ملے گا اسی طرح آپ کے پاس ایک شیر چینی ہے اس کا مثل ملے گا یا نہیں ملے گا اسی طرح آپ کے پاس ایک کفیس گندوں میں اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ساری مثلی چیزیں ہیں یعنی روپیہ پیسہ سونا چاندی درہم دینار تولی جانے والی چیزیں اور ماپی جانے والی چیزیں ان میں یہ ایک عقد قرض کہلاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ایک چیز دی جاتی ہے مثلی اور کچھ مدت کے بعد وہ شخص وہی مثلی چیز اتنی ہی مقدار میں واپس کر دیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے قرض کہلاتا ہے قرض کہلاتا ہے تو یاد رکھو یہ دین بھی ہے لیکن اس کا اپنا الگ نام کیا ہے قرض ہے دین تو ہر وہ چیز جو دوسرے کے ذمے ہر نچلی چیز جو دوسرے کے ذمہ واجب ہو وہ کیا کہلاتی ہے آپ نے کسی کے پیسے کسی بھی وجہ سے دینے ہیں چیز خریدی ہے یا اس کا کرایہ کسی مکان کا دینا ہے یا کچھ بھی دینا ہے آپ نے یہ جو چیز دینی ہے یہ کون سی ہوگی مثلی ہوتی ہے یا زبات الفیم ہوتی ہے مثلی ہوتی ہے ہمارا نا مسلی چیز دوسرے کے ذمہ باقی رہ سکتی ہے زبات الفیم باقی نہیں اچھا تو یہ مثلی چیز جو دوسرے کے ذمہ باقی ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے دین کہلاتی کیا کہلاتی ہے دین کہلاتی ہے اور اس کی ایک خاص صورت جس میں ایک مثلی چیز شخص ایک شخص دیتا ہے اور پھر کچھ حرف کے بعد وہی وہ مثلی چیز اتنی ہی مقدار میں اسے واپس لیتا ہے یہ کیا کہلاتی ہے یہ قرض کہلاتی ہے تو قرض میں بھی مثلی چیز ہوتی ہے اور دین میں بھی کیا چیز دینی پڑتی ہے مثلی چیز لیکن دین کے اندر یاد رکھو جب کوئی فوری دین تھا یعنی فوری ادائیگی جس کی ضروری تھی اس میں جب مالک کوئی خاص مدت متعین کر دے تو مدت متعین ہو جاتی ہے مثلا کرایہ دار مکان کا مالک آپ کے پاس آیا لاؤ بھائی مکان کا اس مہینے کا کرایہ دے دو آپ نے کہا بھائی اگلے مہینے کی یکم کو دے دوں گا تو یہ دین تو خالی تھا فوری آپ کو ادا کرنا تھا لیکن اب آپ کیا طلب کر رہے ہیں اس سے مدت طلب کر رہے ہیں اور وہ راضی ہو گیا تو جیسے وہ راضی ہوا فوراً اب یہ دین حالی نہ رہا کیا بن گیا دین اب اس میں مدت متعین ہو ہوگی لہذا اس یکم تاریخ سے پہلے وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھائی مطالبہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے جی لیکن قرض بھائی قرضی دین ہے لیکن اس کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہوگا اس میں مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا مثلا بھائی ایک آدمی آپ سے پیسے لے کر گیا کہ مجھے ایک ہزار روپے چاہیے اگلے مہینے کی یکم کو دے دوں گا آپ نے اس کو ہزار روپے دے دیے آپ کو پانچ دن بعد ہی پھر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آپ چلے گئے اس سے مطالبہ کرنے تو یہ مطالبہ آپ کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ قرض کے اندر مدت متعین نہیں ہوتی باقی دیون میں تو مدت متعین ہو جاتی ہے اس سے پہلے آپ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے لیکن قرض کے اندر مدت متعین مدت متعین نہیں ہوتی بھائی مدت متعین کی بھی جائے تو وہ فاسد ہے لغو ہے مولانا اس کا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی جی اور ہر الینالی جب اس کی مدت متعین کر دے اس کا مالک وہ معجل بن جاتا ہے اِلَّا مگر خاص فن تاجی اس لائق سے ہوت کا متعین کرنا صحیح نہیں آپ اس سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں چلیے مولانا الله اللہ عالمۃ اللہ